صلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم المحمد محمد المصطفى قال يما طورب ثم ربك الفسنا على بني اسرائيل دمرنا ما كان يسمع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون آمنوا بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسولهن رجل الكريم الظمين انا الله و ملائكته يقلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى ال و اصحابك يا سيدي يا مقبول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين موزر شامين السلام عليكم حمد و صنع درود ختم الانبیاء علیہ السحیت و صنعات و بعد آجزانہ فریاد ہے خالف تائنات جلہ و علا دی بارگاہ بے کسپنا اندر بندہ چیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے اور نفس اور شیطان دے خطنے آتوں دائمی پناہ عطا فرماوے حضیان گرامی۔ قسط وار موضوع ذکر سیدنا قلیم اللہ علیہ السلام جناب دے سامنے غالبا نو تک اللہ جللہ سان شان رہو سونے محروب دس کا فقیر نو شرے سدرتا فرماوے روزانہ خطابات اور دی وجہ طبیعت کافی متاثر ہے سید امام علی اللہ دور سے مبارک بعد اتنی ہاضری دیں گی دعا کرو اللہ رب العالمین اپنی روحانی تاقت فرماوے جناب دے سامنے فراؤ بے گرک واقعہ تکمیل پہنچا دتا او فراؤ جڑا دنیا دے اندر اپنا مقابل کوئی نہیں سمجھتا ہوں اس, اس دی فوج وزیراں نزیران مشیران ساریا اللہ نے غرق فرما دیتا पिछे मिस्र मुल्क गरीब तबका जड़ा फराम का सी अला ने छा गल नुक्ते आई है जीड़ी तवज्जो करनी चाहिए कि है वह भी काफी सन फराव खुदा मनने بنی سرائل ادھر نکلا ہے تے دریا لگ ہے نا بنی سرائیل سارے چھ لاک تعداد دسی گئی ہے مردہ مردہ کی بیوی بچے بڑیاں وہ وکری بنی اپنا دریا پار کر کے ٹوٹ گئے چھ مصر دے اندر کافر جہے سن وہ ماڑے غریب جہے سن وہ تے جیڑیاں جن بڑیا فرون دیا تے دے جناب جی وزیرا, تے مشیر دیاں دیا بڑیا بھی اتے رہ گئی فرون کی فوج تارا تبر ادھر گھر کو گیا پچھے وہ بڑیا جڑیاں سن انہ کر لے ان گریبان او کوٹیا آلیاں دیا بڑیاں قبضے آ گئی گریباں اس واسطے گریب پٹتے ہیں گریبی بڑی پیڑی شہ گل سور کوئی نہیں کہ اللہ جہاں رحم کر چڈ دا تو بچا چڈ دے بچا بھی انہوں گریباں نہ سمجھا کرو اللہ کی حکمت راجا نو ای سمجھا کرو دنیا پسند کوئی نہیں اس واسطے دنیا نال لگا بندہ ان پسند نہیں آتا ہاں اس ہے کہ دنیا آوے دے دین دے لگے پھر آندا آلو خیر تو ہوں بڑیا جہاں سن نال ماڑیا نے ویاہ کر لے کیونکہ بڑیا سن میرا پیسے آئی ہے سن میڈم وہ لگ اتنے تے بندے لگ ہے تھلے لکھیا ہے بھی حالے تک مصر ملک دے اندر اوہی ریت پیڑی لگی آتی ہے بھائی بڑھیا چدراڑیاں ہوتی ہیں تو بندے وہاں کے نوکر ہوتے ہیں مصر ملک دے اندر حالے تک یہ ریت بھڑی اسی طرح آتی ہے پی بڑھیا ہاخم ہوتی ہیں بندیا بندے وہاں کے تھے لگے ہوں اے ہوں پتہ نہیں بھی سڈے اندر جیڑی ہے پہویں مصر ہا آ گئی ہے تو پہ کسی ہوا پاسوں آ گئی پر ایتھے بھی کافی بھی کافی خرید او جناب مصر ہے اس طرح ہر اللہ بہاد شریک مولا نے اسی ملک مصر نو بعد بنی اسرائیل کے قبضے کرا دیتے اہ ملک مصر اللہ قرآن فرما بارے جب نو غرق کیتا اللہ فرماؤں سن تمنا مین فا گرکنا اللہ فرمایا سب فراؤنیاں تو بدلا لیا تو دریا ڈوپ ماریا ساڈیاں آیا تان وہ چفلا سن سڈیا تو کافل سن اس واسطے اثا نو گرک کیا اور سلک ادا فون جنہوں کمزور سمجھا جاندا سی بنی اسرائیل ن کمزور سمجھا جاندہ سی نا دے کوڑ تے کوئی طاقت ہی نہیں سارے اگل تھے لگے ہوئے ماڑے گی جی نو اندر جناب اپنے اختیارات نافذ كر دے نا اپنا حکم نافذ اسی کرنے اللہ آلہ فرما یا اپنی طاقت جدو و كھائی تمزورا نو مشرق دے مغرب اس علاقے سارے دار سا وارس بنا د اللہ دیا بندیاں کو نہیں رہا یہ پتا کوئی نہیں جہاں دن والا ہے جدو خوان پہ آ جائے تے دیر نہیں للہ دیا بندیا قرآن فرما ہے نہ دنیا کے آن کی خوشی کرو نہ دنیا تے غم کرو کیوں اس واسطے جا مولا دنیا ہے ان لین لگیا کوئی دیر نہیں لگتی جا ہے ان واپس دین لگیا کوئی دیر نہیں لگتی اس واسطے نہ مومن نہ دنیا تے اون دے خوشی کرمن ہمیشہ وہی خوشی ہوں اللہ قرآن فبذالکا فل یفراہ مما یجم <يَجْمَعُون> اللہ فرما اللہ تے فضل تے رحمت دو تے خوشی کرنی چاہیے اللہ دا فضل کی اللہ دا فضل تفصیل میں چاہے اللہ دا فضل اسلام دینے تے اللہ دی رحمت مستفا کریم میں تبجو رکھنا ذرا جناب مرتبہ کرنا اللہ فرماؤں گا جاڑے سمجھا جاتا سا دھرتی کا وارس انہوں نے ہی بنا چڑیا. او چلے اللہ وغیر شریک مولا نے وہ گلا سڈے سامنے کر کے سانو تسلی دیکھیے कि जिन्हें भी ताकत वाले फने खावे को, तुसा सानू ना छिया जे असा तुम्हू ही वारस बना देंगे सानू ना छे सारा राज गल पाया है جو مرضی ہو جاوے اللہ تعلہ دمن سڈنا نہیں جیسی رہن رن ہے مولا کدی سورج تو تے ہر تر شہ تبدیلی ویکھے گا ہر وقت زمانہ بدل رہا ہے مگر تمہیں نظر نہیں آ رہا ہر چیز تبدیلی آ رہی ہے فصل بن گئی تو کٹیت جی اُدا دے بند نہیں منی نہیں وگ کدی ندی ایس بنے ایس بنے ہر شہر تبدیلی کیات اندھیرا ہے یہ سارا نظام چوبی گھنٹے بندے نو دستا ہے پیا کہ مت مک من رہی اس دنیا سے دنیا میں ہر وقت تبدیلی ہے لہذا کسی نو ہاوا گلا کر اللہ کچ لینا نے اس واسطے کدی اس تو خوف زیادہ نہ ہو ہمیشہ ڈر رکھو تو اس مولا در رکھو جی ہمیشہ رہنی ہے جن تبدیلی نہیں آنی ادر اللہ فرما ہے اچھا ساڈا تھوڑا وعدہ بنی اسرائیل نال سچا ہو گیا پورا کر وقایا صبروں ان جنے صبر کیتا پتر تے کوئے مگر اپنا دین نہ چڈیا گل سمجھنا مسلمان اصا تڈ حرام مسلم چپڑ چھوٹے کھان نو موٹے اندروں نیری کیسے مسلمان ہیں بنی اسرائیل نے پت پتر ہے مگر دین اللہ نے فرمایا انہیں صبر کیتا اصا صبر دا بدلا یہ دتا کہ فرا شاہیاں چڈ دریا آر پار شاہ دے ہی چڈیا جدو قوم بنی اسرائیل निर छद के निकलते ने पैर ए ना समझी बीच उस दिन ही पिछ फिर कई दिन चलते रह कई दिन चलते रहे अल्लाह सोने ने बदल पे जता बदल सुन दिन नह चानी होना रात न बदल ए न बन जाना जिमें बत्ती आले चमक देतून तथम होंगे اگوں بجڑی وانگوں چمکدیا جانا بنی اسرائیل نٹردی جان ام خلا نشانہ اللہ انہوں وایا تاکہ ڈولن سمجھ کہ اللہ سڈے ہر پاسے خیر ہی ہوتی جائے گی اللہ توجہ رکھنا ہوں جدو کہ بنی اسرائیل پار گئے بنی اسرائیل قوم چل دیاں چلدی چلدی ویخیا دریا پرسے ایک قوم بیٹھی انہ بچا بنایا ہویا ہے بوت بچے دا بوت نے انہوں دے بوتا دے اتر بہ کے کوئی عبادت کرنے بنی اسرائیل نال گزرے کئی بے وقف سائنسدان آئے سن کہنے لگے رب تے تھی چاہیے موسا ویخ جڑا سامنے پیا دس دے جی مننا ہے لیکن گل بے وقوف کی اکل نہ کیتی کا سر سید احمد خان جیسے تھے جو کہنے لگے ہم تو اسی کو مانتے ہیں جس کو دیکھتے ہیں تو کہنے لگے یا موسیٰ خدا بڑا یا مج المال کال ام کون سج حل جد ان بےغ ساریاں نہ آ بے وقفا نے جدو آخیا یہ موسا سڈے لی بنا سائ عبادت کری انہوں دی حضرت موسا علیہ السلام نے فرمایا تو تصیں لگ قوم جاہل دے تو, دے جہل بندے جے تو انو تمیز نہیں کہ خدا دے ہو سکدے نے خدا انجدہ کتنے ہو سکتا عبادت دے کے نہیں جے تو رکھنا ما, و ما یا ملو جنابایا کوئی اللہ تو سوا میں رب لب کے لیا کتوں لیا تو سوا کو رکھنا بنی سرم چودے وقوف جہاں سن وہ اس پاس لگا سیاح گلتے نہ کہ یار ایم موسا ساڈے واسطے انداز کوئی خدا بنا دے اللہ دیا بندے ماں چاہیے کہ بے وقوف سے ہمیشہ قوم کے اندر ہوں مگر سیا مگر نہیں لگنا چاہیے جنوبی ایک نمبر بندے بھی ہوں نے دو نمبر بھی اس قوم چیز اسی طرح رہنے گے میں گل کافر اپنا اصلا لٹکا کے اللہ علیہ وسلم گزرے نا صحابہ کرام بھی صحابہ کرام چی نو مسلم سن نو مسلم وہ کہ لگے سرکار کوئی ساڈے لی جی بنا دو بیٹھے کریے ہزور نے فرمایا اور میرے کو وہی سوال کیا جہرا موسا والے اسلام کی قوم نے انہوں کو کر دیکھی کافی کر چلن ڈ پہ جی سن محمدی گلام سدکے د با سرکار نے جدو دس دتا تو پھر ان سوال کدی نہیں ساب ای گرام برسور شیتانی بس بسے آ ہی جی کن خش نصیب بندہ ہوگے جڑا شیتانی خیالات دا مقابلہ کرے اتبا نہ کرے اس شیتانی خیالات دا مقابلہ کرنا ہی اصل انسان دا دہ دے اے بڑے بڑے وسط اعوذ باللہ من کو لگی لولی بج جی شیطان نو نہیں رنتا میرے اک توجہ رکھنا ذرا ہوں جد قوم بنی اسرائیل نے سوال کیا اب حضرت سیدنا سی بیت المقدس جانا سی سر چڑھ کے بیت المقدس وا رہے تے بیس تے سرکش قوم تگڑے اصلے والوں کے کھول سی اونٹ اونٹ تے جی بڑے چابر قسم دے بندے بیت المقدس کے جن شہر سنار آس پاس سارے کافر جدو حضرت سید نہ مورسا کلی ملا علی سلا تو تسلیم نے تو مبنی اسرائیل نرمایا اگے تصا شہر بیت المقدسے آس پاس شہر تصا جان جانے جدا جان جہاد آئی پی بندا کرنے والے نے اس واسطے جہاد کرنا ہے اور لڑکے نو باہر کڈنا ہے تاکہ روی کسی اچھی رویے اضرت من سا کلی ملاج رکھنا اللہ ودلہ شریف مولا قدم قدم دے امتحان اور سب سے وڈا امتحان مولا تعینات مومن مومنٹ اسے جہاد والا ہوں جہاد والا تگڑے ہو کے جناب جے گے جدو سنیا کہ دے دے دے موسا بنی اسرائیل کہہ لگیا موسا تیرا رب جا تھی لڑو بد بخشوں یہ نہیں سی وہ بے وقت سانو علم ہے ورنہ پیچھے ویٹھی آؤں جی فراؤن کا ڈاٹا مروڑ دیا جہاد تو بغیر اللہ جہاد تو تو بغیر جیسے تخت بادشاہ رکھ داٹا مروڑ لیا جبار جب اللہ مولا بندیاں کا امتحان لینا ہاں امتحان لینا ادھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ علی السلام نو میں بنی اسرائیل میں اے بڑی مناسبت جے گل کلن لگے اللہ اس, اس گل نو جی وہ کرنے لگا نے بڑے اسمام اس گل نو بیان فرمایا توجہ رکھنا سر حضرت علیہ والے اسلام کو تسلیم لگے بنی اسرائیل کہن لگے اے موسا جاؤ تھی تا رب جا کے لڑو اسان دے اتے ہی جے گئے اسان گاہ نہیں جانا मराऊंगे साम एक कहो दो मैं बनी इसराइल से अपने आप में भी झाती मारिया जिसरा आहो वाक्य दोनों पिछलिया में सुन दिन दूजे तो मैनू तो नहीं पा लगता कल्यासी उस वे कुरान की चाहता है علیہ السلام نے فرمایا قوم میری یاد کرو اللہ دیاں نعمتاں کہتے کرو رب دیا نعمت لفی کمبیا نبی بنا وجال ملو کروان بادشاہ بنایا اللہ نے وہ آلمین جناب موسیٰ علیہ سلاما یاد کرو تو انو بادشاہ بنایا حضرت <سؤال> بنے وہ سن چیتے کنہوں کرا رہے جہاں موسا علیہ اسلام کے دور کہ حضرت یوسف علیہ سلام باب دادے پر دادے پرداد سن پر چار سو سال وقت گزریا پیائی سو سال کا حضرت یوسف علیہ السلام سان دیا بنی اسرائیل کی اولاد کی اگو تے, تے شاہی خوش گئی تضرت موسا تو فرماند نے اللہ دی نعمت یاد کرو اللہ تو بنایا دے تو نبی بنائے سوال اٹھنا اسے جڑے بادشاہی کر گئے کر گئے تو تصویر ایتا کراؤ بہ گئے جواب ملتا ہے اے اپنے پیو دادیا کے احسانات نیا نعمت اندر بھی کوئی جذبہ پیدا گا نا اسی واسطے فکیر پچھلے بزرگوں دیا گلا جے بنی اسرائیل دی قوم چل سمجھنا یار وہ ساجے باپ دے تے اللہ نے ہزور تے سانو نہیں چیتا کرنا دا पिछाने शर से उम्मीद बहार रख अपने वू याद कर दा रो जरा रंग रब वाया कदी तेरे ते भी चढ़ा सकता इस वास्ते आजम दुनिया अज आज किताबाच बंदर दलां पढ़ा نہیں پڑھا کے پچھے کامیاب ہو جائے رکھو اپنے پیو ددیا کو جی سکھ پڑھا بھی ہے تو کہنا کنہ دیا گلان پڑھایا نے براہم ڈاکو دیا یہ سارے پیو ددے سر دلہا پٹی براہم ڈاکو दु भी कौम ने जो बह सा दुले भट्टी ने करता सुनवा है एडा लुचा एडा बदमाशी चंगा हो फिर प्यो के पिछे चलन लगे वह नाम मुराद आेरी नजर दुले भट्टी दे खलो गई ते तेरी नजर पिछा नहीं गई कि अगर ते खाजाज मेरी नहीं तो पिछले मौजूद ने بدمخت قوم کا جدو بیا گرک ہوا نہیں جنہوں نے قربان جا اللہ بندے ادرت مور سا کلیم اللہ اسی واسطے فلما کام ڈاکھا پٹی ارائی دہ ہوں ان فما والے قجرا نے سارا گرو کرنی شریف لڑائی کرتے کر دہلا نت کا خوراک ڈوگرا گر خوراک ااریاں قوم نت کا سہاگا پھینک ہوں آپ نے ارائی در پتا نہیں اس قوم نا بڑا لیا بھی بڈھا بتا کے کمرے جا دیا سانتی بن کے جائے جا آف کا بڈے نو ویخیا اچھا خدا دی قسم کسے فلمی کنجر ویکو نا ہر ویسے تہن لگے گا جی شیطان ہی بنے پھر کر سراپا شیطان شیطان کا کام تکبر کرنا کر دیا گا کر دے دینگ نہیں لانتی ٹولہ خدا دی قسم کر گیا نا نہ کروڑا لانتا پاؤ راضی ہو ہوگا لالتی ٹولہ خدا دی مخلوق نو چوی گھنٹے چاہ پتی ویچن جاوا تی تو تیار چاہ پتی بغیر بغیر پیت نے ویک دی میں ہو گیا اس قوم کو پوچھو تو پھر ہے کام جی حسینی میں نہیں اگلے چل گیا چانگے مانگے تقریب کنارا مارے اسدید مردا باد میں نارا میں مر میں اسے جزید میں رنڈی نچا جدید بن جائے وہ بھی نچاوے تو ساری دیہڑی رنڈی نچا تر بھی حسین نہیں کمال میشریت پیو بھی کچھ جماعت جنوبی سے بناؤ جنو کسا بناؤ زمانے دے کنجر دے کم کرو تھی حسینی زمانے کی لٹ پاؤ تھی اسنی زمانے والے گو تسینی تو عزیز کہو نی جی تھی اسینی جے مین قسم فائدہ ہوگا شریق دی اگر جی کہ ادیبی نہیں ہے تو دنیا میں کوئی ادیب نہیں ہوا چوبی گھنٹے ماں نو نچا نچا کے پپی ویچنیا کی باجی دے تیرے گاہک نہ گاہک کٹے ہوئے چل رہا قسم بہدر لاس شریف دی اے رزق جدو تیرے اندروں نکلو بڑا اور نکلنا بڑا دینا پینےساب کو ٹکا لگا کر مت پیا کرنا قوم بنی اسرائیل نو جنادے موسال فرماؤ آخو نا اللہ بنی اسرائیل قوم نو کر لگے حضرت موسا علیہ سلام یا کدو لو لڑاروں مقدس پاک دھرتی ہے تو سامنا جی اللہ, اللہ دیتا بلام مکا مدینا علاقہ پیو کے کا مارنا میں پوچھنا وا جی اردے مقدسہ دا ذکر آیا کمر اتنے کافی رن پاڈے پیو کے کڈے وہ دھرتی تھی بن گئی ابھی تو پچھے کنان دی قوم بستی سی کنان حضرت نور علیہ السلام دے پتر تے جناب جی انہوں دے جناب اگو لادا توجہ رکھنا گیا او جناب چلادا ابھی وسدیا اس درتی اپنی ملکیت تصا کی بنا لیا جی تھو اللہ دے نبی حکم کیتا کہ اے یہ دھرتی ہے تے کملی والے نو خدا حکم فرمایا ساری درتی کملی آیا تری پتا یہ سڈے رب نے فرمایا اس رب نے جنہیں جناب کلیم نرمایا سی کہ دھرتی اسرائیل سراہی ایسا لکھ دیتی جبداری انہیں بدماشا نو رچیا حکم ربی سی ادھر بھی حکم ربی ہے لولا کلا خلق تلفلہ کبل اردی کملی آلیا نہ تا تے میں ستیہ سمان بناؤں نہ زمین بنا کلندر کے بال تا فرمایا عالم الفقت موم جا کی میراس عالم الفقت موم جاب میراس مومن نہیں جو صاحب لولاک جی تا ہوں بیبا یہ کہ کملی آرے واسطے آیا ہزور دتی جا اقبال فرما ہے وہ بھی لولاک کا وارس ہوں ہزور کے براست کی وجہ رب حضور نو فرمایا تا کچھ نہ پیدا کردا اقبال فرما جزور بھی یہ فکیر نہ میں بھی کچھ نہ گا معلوم ہوا دھرتی میرے ہزور سکار سدقے بے وسیع جنہوں نے دنیا دشمن ہوئی کڑی پھر کھے چول دے تنج رکھنا جناب جتنا جڑا تلوسا سلام نے فرمایا ون جی ولا تر تدا ادبار گم وہ جایا جے فتن کلو خاصری خسارا کھاؤ گے میرا کاٹا پی جائے گا معلوم ہوا کاٹا اوندہ ہی اسی ویل میں جس دین تو دنیا ہٹ جاگ دین تو اج دے دے کئی لانتی دینے رہنا تو دین نڈنا ترقی لکھنا یہ پلیٹ دین لکھ چوی ہزار پیغمبر ہوئے دے آئے نا رب لال چکر لائن آج نہ بنیا جی نہیں تے برباد ہو جاؤ گے <سؤال> <سؤال> دامن رحمت بچھا رکھنا قالو یا موسا ہوں بنی اسرائیل دی تباہی دے دے ہائے ہائے ہائے کہنے لگے موسا سی ہا کو من ताकत वाले बंदे रेंगे उस मुल्क अंदर अस कि जा सकने कौन लड़ेगा उन्होंने को ताकत सोर पावर वाले ने सुपर पावर ने सुपर पावर सू लड़ाऊे सा बनाऊे تباہی کرا دکھ آئیں داخلو جی وہ نکل آئے اِسی وار جائیں گے کتنے پروان بندے سر نکل ہے نا تو پھر کو کچھ نہ کرے کسی کو کچھ مت ہم تو صرف تصویر پھیر سکتے ہیں ہاں یہ تصویر دیجیے بتائیے کیا کیا کرنا ہے تو یہ تو آخر نہ یہ کرنا چاہیے اتنا بالکل ہے اور کھل معلوم یا کہ دس لکھ کے استعمال بس سمجھ کے جا رات توحیق دو بندے بولے پوری قوم اتو کئی واہ وہ دو سن شیر دس لاک کا اجتماع سے بےڈا دو مسا لگا اللہ جمہوریت رکھ دے میری گل نہیں بےانا آخر بہتے آخر جڑا ہوا آخر حق والا ہوا بھی ہوئی لکھا تو ود یہ پتہ نہیں کتوں لانتی سوچ اس قوم نے پڑی بہتے بہتے ویخو جی بہتروں کے چکر سا دو دنیا کے کافر بہتے نے مسلمان تو پھر تو اچھی کہا کی چھٹی اچھا چلو یہ دیکھو رب سچا سچے رب بہتے نے کہ جھوٹے رب بہتے نے سچا رب کنا بت مورتی پھر ووٹ نال ہی گیا پھر ربی کو ہوبھی بہتے رب نا پھر مننا پینا حق نیکنا کثرت نی وی ہے حق پاوے اکو کملی والے ہوئے گا تو اسے سونے کی گل ہی کا نات سے منی جائے گی ایکو سرکار ہوں دو مرد کہنے لگے ہی فرمایا اللہ بھی جہے ڈردے سن جڑے ہاں نی ڈر کوئی نہ نا. ٹولا کوئی نہیں جنتی بار بن دیا کیا ڈر ہے جس جہنم دے تراوے دینا تیری داؤز نہ نو ایک ناس بائے بڑے کماری پیلی چٹ خا کے نہ تیلی تھوڑی جی جہنم تو لاتا کمن لیا ایک خدا نام رات شہادہ ڈر گئے جہنم تو ڈردے گئے اللہ کے نبی جہنم تو ڈراؤ تو کون ت گیا خدا کی قسم چٹ کر دُکی کا گوے پر سب جو بھی تمو ایک کوئی سمجھایا جی خوشنا لگا ہوا بھی نوٹ جی لگی لگتا کسے بکتا موبائل بنا کے کرتا ہے پتہ اور شاید پتا ایک کو بھی کرنا اور خدا دے بندے آنکھ کھول کے رکھ ہے اس جہان ہر شاید دو نمبر ایک نمبر موجود ہے. اپنی اکھا کھول کے رکھ اللہ کو سوال کر میں نو ہدایت کا سوال کرے گا مولا کائنات تین ہدایت دے راہ فرما تھا فرما جناب فیضا تو سا تو سا غالب دو بندے کہ جاؤ وسا رکھنا جے کالو یا اور جواب نہیں دو بندے دی نصیحت سننے تو بعد بھی بد قوم جواب جب ہے چا جو ماد مچ رہے آب جا لو بیٹھے ہوں دیکھا جی اللہ کی کردہ ہوئے ہوئے جہاں آتے سن تو اور مرنا باق تو بچنا ہے کیا کرتے ہوں سکون کی زندگی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے چمڑ قوم سکون کی زندگی بسر کرنا چاہتی دسو یہ کسی کتاب دنیا چ لکھا کہے لگے قال رب جناب موسا اللہ علیہ سلام نے فرمایا اے میرے رب میں تے اپنی جان دا مالک تے اپنے پا کا اسان ہی رہ گئے سان فرما مسا مر جائے ایماندار رب ن سمجھ والے سن سف رخ بئی ننا و بائی نلک مل یا مولا سڈے دوس فاسک قوم چون جدا ہی حکم نیا گوارا نہیں کرائے معلوم ہویا غیرت کا تقاضا یہ جناب علیہ السلام نے جناب رل کے خنڈ کھیر بن کے حکا پانی کٹا ہی چلتا رہے سارا نہ جہی کو ملاکمانی کردیے حکا پانی بات سمجھی بیٹو چشتی دا حکا تو دبا کے پی آ پر وکرے ہو کے حکے پانی دا مطلب یہ ہوتا ہے بھائی وکر ہو جانا ہو جانا ہے بخریا ہو جانا ہے رکھ بہ نلا بینکو مل فا شکی ہوں اللہ لگا ہے جدو اللہ دے حکم نو نہ اللہ نے فرمایا باہر جا مسلط الْقَوْمِ فل دال اللہ نے فرمایا ہے میرے منہ سب اصا ان رکھ دیتی ہوں اور او پاک ترپی دے حرام ہو گئی چالی سال ترپی رہنا پہنچ سکے پاک دھرتی تک نہیں پہنچ سکنگے توجہ رکھنا اللہ باد شریف مولا نے ایسی دے مسلط کر دیتی کہ جناب چالی سال اس جنگل چوڑے رہتے سو رات نو سو را سن جد سویرے اٹھنے جتوں چلے سن اتوتے آن چالی سال روتے رہ جنگل یہ ذلت مسلط ہو گئی ایک حکم قوم کرو سزار حکم رسول لگ چی پھر آدے نے منزل مقصود تے اپنا گے دے مر جاؤ گے لیکن کوئی چرا بنا نہیں لب سکتا جی لبے گا مستفا کریم کا دمن پکڑ لوگی قسم کر کے نا جنو چی کاکن ڈی رال گیا مر گیا تھا رل گیا کو نہیں رہے حال کوئی نہیں رہا پتا نہیں کیا کرنے کیوں نہیں رہا حالوں بے حال کیوں پہ آئے دنیا تے دولت کیسے کیوں کیا سنڈ ہے اس واسطے پہ سب دہشت گردی ہو گئی ہو گیا پلان ہو, ہو گیا کوئی دہشت گردی نہیں ہے کہہ رہے خدا <حدد> کیا ہے اب ایک خداوندی ہے مگر کمینے لوگ خدا کی طرف جانے کی بجائے دہشت گردی کا تصور ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ خدا کی طرف نہ جا سکیں میں تمہیں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ کوئی دہشت گردی نہیں ہوتی سب کہہ رہے خداوندی ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیر سے باز آ جاؤ گے یہ یہ جی کام تمہارے اندر آ جائیں گے تو اس وقت تمہیں اللہ آپس کا عذاب چکھا دے گا آپس کا عذاب چکھ رہے ہو چالیس سال قوم بنی اسرائیل جنگل سارا دن ترن باہر نکل چلی رات نو سو سویر اٹھے سفر کیا ہوں منزل تفر تے ہوئے منزل رول رول کے چالی سال اور اللہ نے فرمایا موسا فاس نے فاسکا غم نہ کری انہوں دا دکھ نہ کھائی معلوم ہوا اللہ سونے دا بندہ ثالم قوم نو عذابت قدی غم زدہ نہیں ہوں <تصفح> <تصفح> خوش ہوں کہ ان سورا نر ہونا چاہیے کہ نہیں اللہ دا بندہ خوش اے غم نہیں کرتا حالانکہ نبی کن رحیم ہوں اللہ سونا کنا رحمان. ہے رحمان ہے کہ نہیں رحمان پیا فرما اپنی الفاسقین اے سادے حکم نڈن والے نے پاسے کھانے اللہ کے حکم تو پار لنگ جان والا یہ سڈے حکم نو چڈن والے نے کلیم اے تلاسا رم نئی انہوں نے انہوں نے بارے دردی دلت پیدا نہ ہوئے دفع نو پی تو پھر انہوں سزا لینی سال سزا کیالی سال عرصے بنی اسرائیل رہ جنگل کی کرتے رہتا سی پیمن کتوں آتا سی کپڑے کھڑے سن آخر جنگل دندر تے انتظام کوئی نہیں سن جنگل کو نہیں سن کوئی منجی نہیں سی گڈی کوئی اتنی فصلیں نہیں سر آدی کو فیکٹری نہیں سر کپڑے بنایا سزا تے گئی ہونا تے صرف انفے کہ تصا اپنی اتے اس شہر نہیں جا سکنا جب دکھلو گے واپس مگر واہد اللہ شریف نے ہوں اپنی قدرت وقائی کہ بغیر کسی سبب تو وسیلے تو چالی سال دے سارے انتظامات کر دیتے وہ <Sessit> <Sessit> انتظام کی کی رب نے کیتے چلو میں سنا دینا چاہیے سنا دیا گل مل مزہ ٹوٹ جائے گا قربان جانا توجہ فرماؤ ہوں جدو جنگل نے کوڑا پانی پیو نہیں لبدا زہر پانی جی پیتے ندا پوٹے آ السلام دیکھو موسا گری اسلام کو کلیما ہت بنی خریا کے فریاد جا کر ساڈی مولا سن لوگ کوئی پانی سے کٹ دے وے بغیر پانی ہو گیا لما جنگل ہے ساری رنگ ترتے رہے باہر نہیں نکل سکتے کلیم اللہ دی بارگاہ فریادہ کر قربان جانا چڑھ کے پھر کلیم تو وسیلا فریا اللہ دی رحمت پھر جوش کے اندر آ گئی میرے پاگ دے بوہے پہ آ کے خالی کیوں تر جاؤ چلو ایڑے نے سوٹا جڑا سا سی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے پتھر دے سوٹا ماریا چاری چشمے بارہ چشمے جاری ہو گئے बारह बिरादरियां सर बारह टोले जमात हर जमात फिरकेदार चश्मा बना दिता गल समझा मेरी तरा सदके जावा उस कौम तो जनी कथे पानी भी नहीं पी सकती <laughs> मेरी गल के डर भी, भी मजा संडे खोते इको थो पानी कौमे मनीतराय ने पीता जेडी कौम उन्हों पानी एक <laughs> یہ جڑے انہوں نے مگر لگنے والے نے وہ کتوں پانی پی سکتے ہیں ایک چشمے تو آہ! میرے آکا کے گلام سنگھ کا پیالہ ایک دتیا میرا فرما نے کئی دے کے پکے پیار سے مرن دے ساؤ ستر بندہ اصحاب سفا سفے چبوترے دیکھا وہ بھی بخا میں خیال آیا گملی والے چڈن ایک, ایک پیالہ کتوں پورا ہونا مدنی آکا سرکار نے فرمایا جا رہا پہلے انہوں نے ستر نو پلا کے آ پیالہ گشمے پیالہ مستفا جا رکھی ابو ہرا لے کے گئے ابو ہرا سو کھا کے نے سر بندے نے پانی پی لیا دودھ دو دو دو دو دو پی لیا دھے کا جگہ میں پھر واپس لے کے آیا حضور فرما نے ابو ہرارا ہوں بھی رج لو بو ہرا فرما نے مڑ میں رج لیا سارے گلامان پلاو تو بعد ہزور نے فرمایا ہوں مینو دے میں بھی پی لا میں نے کیوں جنا فرمو کیوں ابو ہر سرکار دسو گا وہ کالا سی دھد کا جن سر کا منہ پھر سر رج گئے آدھے نہیں پنجابی منہ منہ گیا پی پی کے. کی مطلب رج گئے سارا سارے رج گئے سناؤ پھر آ کے بڑھیا سد کے اچھا اور بھی گل بچ آئی گئی ہے آقا تو قربان جاوا پہلو گلاما نو پلایا مگرو آپ پیتا ہے ایمان کے نہیں بڑا کھوتی بورڈ گئی تو ایمان نال مکڑی آ پائے نہ سارے دے دھیان لگ جاندے جل بندے آؤ آن کے نام دار بند ددھ مگر پیتا ہے گلاما نے پہلو پیتا ہے معلوم ہوا آکا قوم دا, آقا دا وہ ہی بنے گا جا گلاما دا تھیان پہلو رکھدا ہے اے نا اپنے ٹڈ دا خیال پہلو کیا نو بچیا مال نا بچیا واسطے اللہ دے فقیر درویش دے نا خدا دی قسم کر کے جناب جی اپنے دا خیال نے تے اپنا خیال رکھتے بارہ چمے نکل آئے نہیں تو نہیں کہنا یہ چوکھی راونی ہوں نال نا پھر اپنا بھی پھر حساب پورا رکھنا ہو بارہ چشمے جاری ہو گئے ہوں توپ بڑی کو مکان چھت نو سڑ لیا نہ اتنے جناب جی نہ روڑے نہ گل نہ ہوا جنگل نہ انہوں کو نہ گیتیاں نہ جناب جی لنکر پہن والے مشین شاید ان کو نہیں سی مڑ کرنا سر رہنا سر پھر آ گیا کلیم کوٹ آوے خدا دا نام ہی کوئی اللہ کوڑ مانگو مر تھان گئے اللہ نے آخیا کلیم حکم کر بدلا میں اس ملون قوم سے سد کے جا ملون بنے پایا لگ جائیے دکھا گے دور فٹ ہے چالی سال جنگل موسا کھو محمد دے صدقے نہیں دے, دے گا <تصفح> کون ابراہیم خلیل اللہ کون موسا خلیم اللہ کون آدم نجی اللہ سارے دے سارے سدکا ہی محمد اربی پارک <تصفح> کا ہے کی میرا جی امبیا او لیا شیخ جے فری دفتار فرمود اے نو آسمان ایک کرسی سات آسمان ایک کرسی نوا ہاں جی کرسی لو اگے جا کے جناب جی عرش تے ارش والا محبوب جڑا ہی نا سارے نبی ولی اسے محتاج دے نبی ولی محتاج نے اس لگا بکھا مر تو اے, اے مسلمان ہے ہی کونی جا بندہ سوچے وہ مسلمان نہیں جے مسلمان وہی جے جہاں جنگل چ... کپڑے جم کے باہر آن تو کپڑے پنڈے ودن ڈائنے جسم ود ہے پیا کپڑے ودے ہوں خوراک دی واری آئی کھانا کھینے بھی تو مسئلہ سی پھر آ اللہ دھگوڑ حضرت اللہ نے مولا لام دجرت موسا کلی ملا اللہ سونے نے من سلوا دتا پے بٹیر شہد وگو ایک مٹھی جی شہ آئے آسمان کو دھرتی تے اللہ نے فرمایا کل کہہ دے کل واسطے نہیں رکھنا روزانہ یا تال ہی ڈنگ کھا گے تاکہ میں یقین ایمان دی وجہ ہمیشہ ہی اپنی آسانا وکھا رہے دا ہائے ایسے تو چالی چالی سال دا ذخیرہ کر کے بیٹھا اللہ نے منع کر دلیم کل واسطے نہیں کرنا روزانہ بھروسہ رب سے رکھنا بھروسا رب تک لو جی اسی طرح ہوں رہا روزانہ انہوں پجے بٹیر تارمی مرغیاں لبھن رہی نے نا بماری لولہ لگڑا پروان نا اڈن جوگا نہ ترن جوگا کی خیال ہے یہ تاجو ہی پہ میم ایک کانداز جی پولیو بہت ہو گیا ہے میں نے کہا جی فارمی مرغی دب کے کھائیے آو پولیو جان دے جی اور کے قطرے نہیں پلاتے یہ کیا ہوتا ہے پولیو چولہ پولا پولیو پولیو یہ لکھے لولیاں لنگنی ہو جاندیاں نے یہ نو پولیو پھر گوڑیاں لگی ہو بچا ساڈا ترن دیا میں کہا فارمی مرغے ہوا دب کے میں آپ کنجر تر سکتا تھی کرے کہ <laughs> نہیں سدکے جاس اس خالق کے کیناات کی قدرت تو سان ایمان جو نہ میں قسم خدا اسی گل رونا وا کہ ساڈے جیمان نہیں بے ایمان ہوئے پیا سچ آخیا بزرگا نے کہ چودویں سدی ایمان کسے نصیب والے کو ہوں تو پندرویں لگی کھڑی ہے نا پندرہویں لگی ہے تو نہ سمجھی کہ نماز ایمان ہے ایمان ہزور ایمان, آئے ایمان اس نہ آئے نہیں ریا کو نماز رہ گئی حضور نے فرمایا میری امرت نماز سب تخیر تک رکھ گئی باقی عرش ہو نماز رہی ہے بھائی باقی لو جناب चालीस उन्हों बटेर फिर उन्हों कई कड़मे योजा उत्तर पिकलाएं आखिया है बटेरे सोहनी चटनी की आदमी चटनी आद कैश कैश बटेर भुजे क्यों ना हो कल वास्ते रख लिया करिए اتوں جناب کھا کھا کے جد پی گیا نا منہ تو کہنے لگے موسیٰ کلیم کہ کڑک کوئی ساگ کوئی دال کوئی آ سودے بھی لے آوے نہیں لائی کو شاید کھوائی جان لو سدکے جا وہ نبی پاک موسیٰ کلیم کے وسیع ن بٹیر منہ تسا دال تو معافی منگنے چرغے ملنے اکھن لگ پائے کوئی دال بھی تے لیا ہو سواد کرا نہیں پاؤں گا شہ کھا کھا کے منہ پہ کھڑی ہے اللہ نے فرمایا جا تھی مسلط کر دیتی ایڈی دلیل قوم ہے سمتوں تو منہ پھیر کے دیا ہوں آ بھی کری قدرتاں تدرتا مکھاؤ دیا تو سب مکالا ملے پر دے اپنے کلیم <تصفيق> دے بھی مہربانی جی آالی سال درسہ جنگل اچ گزر اڑتے روپ لیکن ان دے خان پین کپڑے لباس بین خلو سونے کا سارا بندوبست واد شریف نے جنگل اچ کر دتا اور سارا, دا سارا اپنی خاص قدرت نال کر دتا جملوں جی دے, دے, جی دے, بندے آن دے فیل دا کوئی عمل دخل نہیں سنوایا قدرتا اپنی اے ضرور کر دیا سارا کچھ انتظام کرا کرو اللہ واہدو اگلی گلا اگلا فیل اگلے جمے میں بہلی دور دور آنا کسی پاس جمعے نہیں, جمع نہیں ہوا گا ان شاء اللہ کل ایشا نماز تو بعد گجو متا گجو متے کان پر نم کانے کو جناب عشا نماز تو بعد جلسہ ہوئے گا فکیر دس خطاب سید امام علی شاہ صاحب کے دربار وہ جمے آلی کسر جیڑی ہے نا اگلے جمے والی وہ اسا ان کل کٹ دیا گے is our جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا جان اپنا دان ہو ہی جائے گا نقد اپنا ہو ہی جائے گا شاہ پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا والے برتن دیکھ کر اب رے رحمت پرستا نہیں دیکھ کر اب رے رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر برسان دے برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا والے مدی کے خطے خدا تجھ کو رکھے خدا ادا کو رکھے غریبوں فقیروں رو کے ٹھہرانے والے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے میرا دل چمکا دے چمکا والے تو زندہ ہے تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میں مجرم مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا میں مجرم, مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کرلتے تھے ب جا خانے والے کرس میں جب جا تھانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ہر ہر کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا کی زمین قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رضا دشمن ہے دم میں نہ آنا نس دشمن ہے دما کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھے سے پاتے ہیں سب پانے والے ہر رانک رے شات کیے جان سک شی نار سے بچنے کی صورت کی جیے نار سے بچنے کی صورت کی جی, کی صورت کی جی ان کے نظر کے چھپ کر عادت کی جے آنکھ سے چھپ کر نارت کی جے نار سے بچنے کی صورت کی جیے گرد ڈانس رے شپات کی جے جائ ان کے پہ جیسے ہو مٹ جائیے ناتوانو کچھ تو ہمت ہم کی والا عال کا یا رحمت اللہ عالمی معذر شامعین السلام علیکم ہم دو سنا ختم المبیا علیہ تحیت و صناۃ بات عجزان فریاد ہے خالق کائنات جلہ وعلا دی باگاہ بے کسپنا اندر بندہ ناجیز دے دل دماغ زبان نگانو خطا تو محفوظ فرماوے اور نفس اور شیطان دے حتنے آتوں دائمی پناہ آتا فرماوے عجزان اگرامی کس طبعہ موضوع ذکر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جناب دے سامنے غالباً نوی کے اج پیش کرنے لگا کلہ جان حو سونے ماہ روپ د سد کا فقیر نرے سدرتا فرماوے روزانہ دتابات اور دی وجہ طبیعت کافی متاثرے ایک کل بھی جلسہ ہے گجو متا سمام علی شادشاہ برمت لال ہے دور سے مبارک دے شاہ تو بعد اتے بھی حاضری دینی دعا کرو اللہ رب لال امین اپنی روحانی طاقت تا فرما جناب دامنے فراؤن درک ہو واقعہ تکمیل نو پہنچا دتا. او فروم جیڑا دنیا دے اندر اپنا مقابل کوئی نہیں سی سمجھتا ہوں اس کی فوج ن اسے وزیران مشیران سارے انو اللہ نے غرق فرما دچھے مصر ملک اندر غریب طبقہ جہا فراؤن دی قوم اللہ نے وہ چل نالی ہے جڑی توجہ کرنی چاہیے اسے کہ ہے وہ بھی کافی سن فراؤن خدا من بنی اسرائیل ادھر نکلا ہے وہ تو دریا لنگ گیا بنی اسرائیل سارے چھ لاک تعداد مردہ مردہ دی بی بی بچے بڑھیا وہ وکری بنی اسرائیل دریا پار کر کے ٹر گئے دے اندر کافر جہے سن وہ ماڑے کے گریب جڑے سن وہ رن دے جن بڑیاں فراؤن دیا تے فیرون دے جناب جی وزیر تے فوجوں دیاں وہ بڑیا بھی اوتے رہ تے فرون دی فوج تے سارا ٹبر ادھر گھر کو گیا پچھے وہ بڑیا جڑیا سن ویبان ہوں ا کوٹ آ قبضے آ گئی گریبا اس واسطے گریب پٹنے گریبی بڑی شاید انہوں اس گل کا کوئی نہیں کہ اللہ جڑا رحم کر چڈا نہ بچا چڈید بچا بھی انہوں نے گریبا نو تسا یہ نہ سمجھا کرو اللہ کی حکمت راضا نو نا سمجھا کرو دنیا اللہ نو پسند کوئی نہیں اس واسطے دنیا نال لگا بندہ ان پسند نہیں آتا ہاں اُس ہے کہ دنیا آوے تو دین لگے پھر آندا آلو خیر تو ہوں بڑیا جن ان ماڑیا نے ویا کر لے کیونکہ بڑیا سر میرا پیسے آئییا ہے سنو میڈما وہ لگ اتنے گئی بندے لگ گئے تھلے تریخانال تک مشر ملک درد وہی ریت بھڑی لگی آئی بڑھیا چدرانیاں ہو بندے وہاں نوکر ہوتے ہیں مشر ملک دے اندر حالے کے آن اندر ہال تک یہ ریت بھڑی اسی طرح آدھی ہے پی کہ بڑھیا آ گھمویاں نے بندیا بندے وہاں کے تھلے لگے ہوں یہ اور پتا نہیں بھی سڈے اندر جی مشر کی ہا ہو آ ہوا پاسوں ہو لڑائی بھی اتنے بھی کافی کھڑی او جناب مصر ہے اس طرح اور اللہ آباد شریک مولا نے اس ملک مصر نو بعد بنی اسرائیل کے قبضے کرا ملک مصر اللہ گران اس فرما اس بارے جب اصل فراؤن غلط اللہ فرمود کم نام مین فہرکنا ہوم فل یمن ہوم کربنا و کانو وکانو گا فلی بدلا لیا نو دریا چلا سنڈیا تو غافل سن اس واسطے جنہوں کمزور سمجھا جانا سی بنی اسرائیل نمزور سمجھا جانا سی کہ ان کو نہیں سڈے اگ تھلے لگے ہوئے نے یہ ماڑے تریب نے جی ان چاند جناب اپنے اختیارات نافذ کر دے اپنا حکم نافذ نافل ارے اللہ فرما ہے اص اپنی طاقت جدو وائی کمزور نو مشرق مغرب والے اس علاقے سارے در سا وارث بنا دیتا اللہ دبن دے دیا دے مولا سلیمان جدو خوان تے دیر نہیں لا دیا بن دیا قرآن فرما نہ دنیا تن خوشی کرو نہ دنیا تعین غم کرو کی مولا دنیا ہے دنوں لین لگیا کوئی دیر نہیں لگتی دی جڑا دیر ہے لو واپس دین لگیا کوئی دیر نہیں لگتی دی واستے نہ مومن نہ دنیا تے اون دے خوشی کردا نہ دنیا تم تے تے کردہ ہاں جدو دین مسلمان دا لے انو بڑا دکھ لگتا ہے, تے غم ہے تے جدو دین آ جاوے مومن دول مومن نو ہمیشہ خوشی ہوں اللہ قرآن فرما کل بے فضل اللہ رحمت ہی خیرومجم ہو فرما ہے اللہ کے فضل تے رحمت دو تے خوشی کرنی چاہیے اللہ دا فضل کیے اللہ دا فضل تفسیرا میں چاہے اللہ دا فضل اسلام ہے دینے ال دی اللہ دی رحمت مستفا کریم نے توجہ رکھنا جناب کرنا اللہ فرماؤ جنہ مارے سمجھا جا سی ایسا ترتی دا کا وارس انہوں نے بنا چڈیا او چلیا اللہ بہ گلا شریف مولا نے وہ گلا سڈے سامنے کر کے سانو تسلی دتی जिन्हें भी ताकत वाले फने खावे वेखो तुसा सानू ना छ्डा जे असा तुनू ही बारिश बना देंगे سن نہ جی بہ راج سارا اس گل چ پیا ہے جو مرنی ہو جاوے اللہ تے اللہ داغ نبی کا دامن چڈنا نہیں دینے توت اے جی کدو رات اکو جا سی رح دینا مولا کدی سورج بھی تو تے ہے تر شہ تبدیلی ویکے گا ہر وقت زمانہ بدل رہا ہے مگر نظر نہیں آ رہا ہر چیز تبدیلی آ رہی ہے فصل بن گئی تو کٹیچ جی خدا دے بندیاں نہ ایک منی نہیں وگ ہو، دی ہوں دی، جی کدی ندی ایس بنے کدی ایس منے ہر اندر تبدیلی ہے کدی بڑھا کچا ہے کدی موت ہے کدی حیات ہے جی کدی اندھیرا ہے کدی اجاؤ اجالا ہے کدی آندھی طوفان ہے کدی ہوا کوئی نہیں یہ سارا نظام چوبی گھنٹے بندے نو دستا ہے پیا کہ مت مت من اس دنیا سے دنیا میں ہر وقت تبدیلی ہے لہذا کسی ویکھو ہاوا نہ گلا ہے سمجھ الاسری اللہ کھچ لینیا نہیں اس واسطے کدی اس تو خوف زیادہ نہ ہو ہمیشہ ڈر رکھو تو اس مولا کائنات کا رکھو جی شاہی ہمیشہ رہنی ہے جن تبدیلی نہیں آنی ادھر دیکھا فرما ہے و تم مت کل مت رب کل حسنالا بنی اسرائی اچھا ساڈا سولہ واڈا بنی اسرائیل, <متحدث> <متحدث> اسرائیل نال سچا ہو گیا پورا کر وھایا کیوں بیمار سب ان ج جنے سبرتا پتر تعائے مگر اپنا دیجنا <تصفح> وہ مسلمان اصل سے ہے ہڈ حرام مسلم کہڑے چپڑ چوٹے کھان نوٹے اندرو نیری کھوٹے کیسے مسلمان ہے بلی اسرائیل نے پتر کھوائے مگر دین اللہ نے فرمایا انہاں صبر کیتا اصا صبر کا بدلا یہ دتا کہ فراؤن آیا شاہیاں چڈ دریا شائیاں دے انہاں انہوں چڈیاں جدو قوم بنی اسرائیل مصر چڈ کے نکلتے نے پے یہ نہ سمجھی بائی وہ اس دن ہی پیچھو اپڑ گیا سی کئی دن وہ چلتے رہ کئی دن چلتے رہے اللہ سونے نے بدل پے بدل سن دن نو تو چان ہی ہونا بدل انج بن جانا جی بتی آمک دتو ہوں اگو بجلی چمکدیا جانا بنی اسرائیل نے ٹردیا جانا ایلم کھلا نشانیاں اللہ ان وقا رہا ہے کہ تاکہ دے دل ہونا ڈولڈ تے ہوں سمجھ کہ اللہ سڈے نال ہی ہر پاس خیر ہی ہوندی جائے گی تو اللہ توجہ رکھنا ہوں جدو قومی بنی اسرائیل پار ٹر گئے بنی اسرائیل قوم چل دیا چل چلدیا ویخیا دریا دے پرلے پاس ایک قوم بیٹھی ان جناب بچا بنایا ہویا ہے بت بچے دا بت نے انہوں کے بتان کے ات کے کوئی عبادت کرنے بنی سر جد نال گزرے ان بے وقف سائنسدان آئے سن کہب تنا چاہیے ایویں دام صاحب آ ویخ جہاں سامنے پیا دسدے اڑ دھے نو کی مننا ہے لیکن گل بے وقوفا کی اکلوار کی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 جد ان بےوک سارا نہ آخیا بے وقفا نے جدو آخیا اے موسا ساڈے خدا بنا سا عبادت کری ہونا دی حضرت دے ہو سکتے نے خدا ایج دا کتنے ہو سکتا عبادت دے لائے کے نہیں جے اولائے لائ متبرا فی وا تلا ما, هم ما یا ملو سعید نام موسا کلیم اللہ السلام نے سوا میں رب لب کے لیا کتوں لیا اللہ تو سوا رب ہے کونی جے توجہ رکھنا بنی اسرائیل کی قومی چوبے وقوف جہاں سن اس لگ نہ یار موسا ساڈے واسطے کوئی خدا بنا دے اللہ دیا بندے ماں چاہیے کہ بے وقوف سے ہمیشہ قومر میں مگر دے مگر نہیں لگنا چاہ نے ایک نمبر بندے بھی ہندو دو نمبر بھی ایس قوم چی اسی طرح رحم گے میں گل کر اپنا اسلحہ لٹکا کے نا کاف بہت سن حضور سرکار علیہ وسلم گزرے نا صحابہ کرام بھی صحابہ کرام چسلم سن نو مسلم وہ کہ لگے سرکار کوئی سڈے لی بھی میری بنا دوں اصا بھی نہیں اتکاف بیٹھے کریے ہزور نے فرمایا تو میرے کو ہی سوال کیا جڑا موسا والے اسلام کی قوم نے انہوں تو کرد کیا کر کے چلن ڈے پھر یہ سر محمد گلام سدکے دس بس سرکار نے جدو دس دتا تو پھر ان سوال کدی نہیں صحابہ ہاب ہے گرا چی بڑ شیتانی بس بسے آئی جی لیکن خوش نصیب بندہ ہو جا شیطانی خیالات دا مقابلہ کرے اتباع نہ کرے اس شیطانی خیالات دا مقابلہ کرنا ہی اصل انسان دا اے بڑے بڑے وسط تے شراب. دیدے خلاف جیفوں نہیں یہ شیتان شیتانے شہ تو آج او لا گولی بچ جاتی ہے شیتان نی روڈا توجہ رکھنا تھا ہوں جد قومی بنی اسرائیل نے سوال کرتا اگ حضرت سیدنا سی کس شہر دے اندر بیت المقدس جانا سی چڈ کے بیت المقدس وال جا رہے بیت المقدس کافر تے کافرکبر تے کش قوم تگڑے اصلے والے دے کول سی اونٹ اونٹ جی دے دے تے بڑے چابر قسم دے بندے بیت المقدس جن شہر سنار آس پاس سارے کافر جدو حضرت سید نے مورسا کلی ملا علی سلا تو تسلیم نے قوم بنی اسرائیل نو فرمایا اگے کسا جانے دے مقدس قربان جاوا توجہ فرما بیت المقدس آئی پی دی پوجا کر جہاد کرنا اور لڑکے ان باہر تاکہ روی تُسی اصیے حضرت مور سا کلی ملا ست رکھنا اللہ واہد شریک مولا قدم قدم امتحان اور سب تڈا امتحان مولا کائنا مومنٹ جہاد والا ہوں جہاد والا امتحان اللہ ضرور رہی بنی اسرائیل تگڑے ہو کے جناب جہاد کرا جائے انہیں جدو سنیا کہ دے اچھے لمبے تگڑے جوان نے اونا اصلادیل کہنے لگے ادرت موسا اسلام نو موسا رب کا فکا تلاد بنی اسرائیل کہن لگیا مورسا تیرا رب جا تڑو بد وقت پتا نہیں سی او بے وقوف رب دے تو سان عزم آد ورنہ پیچھے تھی دا گاٹا دیا جہاد تو بغیر اللہ جہاد تو آدے تو بغیر جیسے بادشاہ رکھ دیتا او دا گاٹا مروڑ لیا ہے جبار کی نے اللہ واہدہ مولا بندیاں بندیا دا اے انہیں امتحان لینا ہوں تے حضرت موسا کلیم اللہ علیہ السلام نو قوم بنی اسرائیل میں اے بڑی مناسبت اس گل نی کر بڑے بیان فرمایا توجہ رکھنا ذرا حضرت موسا علیہ اسلام کم تسلیم نو کہن لگے بنی اسرائیل کہن لگے اے موسا آ جاؤ تسی جا رب جا کے لڑو اثا ایٹ ہی بیٹھے جے اساں گاہ نہیں جانا مر قوم بنی اسرائیل اپنے آپ بھی چاتی مارے جدر آو واقعی دونوں دونوں نے پچھلے سے سنندا جی نا دوج مین پیا لگتا کتنے اسلے تھا قرآن کی جب لا ویب کالا موسال یا قوم نعمت اللہ علیکم علیہ سلام نے فرمایا قوم میری یاد کرو اللہ دیا نعمت چیتے کرو رب دیا نعمت او رکی کم چو نبی بنا وجال کم کلو تادشاہ بنایا اللہ نے وا تم آلم یوتے آلمی جناب علیہ فرمایا یاد سی حضرت یوسف علیہ سلام گل سمجھنا بنے وہ سن چیتے کنہ نا رہے جڑے موسا علیہ سلام کے دور والے حضرت یوسف علیہ السلام باپ داد پڑداد پڑتادوں میں چار سو سال گزریا دے دے کئی سو سال دا. تے حضرت مرسا تو فرماند لیے الہ بھی نعمت یاد کرو اللہ تادشاہ بنایا با نبی بنائے سوال یہ ہے دے جڑے بادشاہ کر گا کر گا تو تی ایواب ملتا ہے اے اپنے پیو دادیا احسانات نیا نعمت نا بھی کوئی جذبہ پیدا ہوئے گا نا اسی واسطے فکیر تہن پچھلے بزرگ دیا گلا سنا وہ مسلماناں وہ جے بنی اسرائیل دی قوم چو نبی بنائے سن گل سمجھنا تیار سا دے باپ دا دے بھی تے اللہ ہزور صحابہ بنا سان چیتا کرنا چاہیے چاہی شجر سے امید بہار رکھ اپنے وڈیاں نو یاد کردہ رہو جہا رنگ رب تے چڑھایا کدی تیرے بھی چڑھا سکو اسی واسطے آ ظالم دنیا اج کتاباں باندر پڑھاؤں سابا گلو نہیں پڑھاؤں ماتے قوم ان کے پچھے تر پویاب ہو جائے رکھو اپنے پیو ددیا کو جی سان سکھ پڑھا بھی ہے کنہ کنہ دیا گلا پڑھایا نے براہم ڈاکو دیا یہ سارے تے ڈاکھا پٹی قوم نے جدو پٹی نے سی چنگا ہوئے اصا بھی پیو پلن لگے وہ نام مراد ہے تیری نظر دھلے پٹی دے کھلو گئی نظر پیچھا نہیں گئی کہ حضرت خواجہ جمری نہیں تو پچھے موجود انا مراد بد بخت <سکت> قوم کا <سکت> جدا گڑک ہو بدماش کمی پاک بند نہیں سرکار نے نو لکھ نلما پڑھا چڑیا ہے قربان جام اللہ بندے ادرت مورسا کلیم اللہ اسی واسطے فلما کا براہم ڈاک دلہ پٹی ارائی د میں سوچنا ہوں یہ فلما والے کجرا نے سارا گرو کر دیا ایک قوم لڑائی کرتے پہلے نت کا خراک ڈراقر کا خوراک یہ ساری قوم نت کا سہاگا پھیر کے ہوں آ بیٹھے نے ارائیوں کے سر ہر پتا نہیں اس قوم بڑا آیا بھی بڑھا بتا کے کمرے ضانتی بن کے جا یوسف کا خان بے ویسے اچھا خدا دی قسم کسے فلمی کنجر ویکھو نا ہر ویسے تی لگے گا جی شیطان ہی بڑا پھر سراپا شیطان شیطان دا کام تک بر کرنا کر دیا گا کر دے گا نہیں لانسیتی خدا بھی قسم کر گیا انہوں نے کروڑا لانتا پاؤ ناراضی ہوا لانسی ٹولہ خدا دی مخلوق نو چوبی گنٹے لڑاؤ دمکاؤ کر دیا گا اسی چکر ساری دیہی فلما یہ جناب ہوٹلوں والے لا کے چاہ پتی ویچنڈا سڑکیں جا ان کی بےغیرتی تو جانا چاہ پتی بغیر بےغائتی تو نہیں وکد میں تو حیران ہو گیا اس قوم کو پوچھو تو پھر ہے کون جی حسینی میں اگلے دن کیا چانگے مانگے تقریر پہ ٹوٹ کے کنارا مارے گا حسین مرداب میں کیا نہیں میں نارا میں مرؤں گا میں کیا حسین زندہ باد والا نہ یدید ایک رنڈی نچا تو جدید بن جاوے وہ بھی گہرا جی نچا تاری دیہڑی رنڈی نچا تر بھی حسینی ہے کمالے بڑی شریعت دے پیو بھی کچھ ماری پھر جنو جدید بناؤ جنو حسین بناؤ زمانے کے کنجر دے کام کرو تی حسینی زمانے کی لٹ پاؤ اگاشی بڑو, تو حسینی زلانے والو اسینی عدید کہو ناسینی جے دی اگر فائدہ قوم عدید نہیں ہے تو دنیا میں کوئی ادیب پیدا ہی نہیں ہوا چوبی گھنٹے ماں نو نچا نچا کے پپی ویچن دیا کی گاہ گاہک نہیں آدھے میں کہ دے باجی کے دے گاہک ہوئے تر کن آ یہ تری باتی کا گھر کٹو ہو اس رنت نارے چل رہا کسم بہد شریف کی یہ رسک جدو تیرے اندروں نکلو بڑا اور نکلنے بڑا دینا پینا حساب کوئی نہیں ترت کا ٹکا لگا کر مل پیا کرنا قومی بنی اسرائیل جناب موسا علیہ السلام نے فرمایا آخو سبحان اللہ بنی اسرائیل دی قوم نو کہ موسا لائی سلام اللہ پاک درتی ہے تصا من اللہ ہو لڑی اللہ نے فرد کیا ہے لکھ دی جے گل سمجھا جائے گل کرنی مخاطب ہو کے گل پیا کرنا وا جڑے گرا نے مکہ مدینہ علاقہ پیو دادیا کا اردے مقدسا کا ذکر آیا خوان افرد پیو ددیا کیوں جا کے کدے وہ دھرتی تاری بن گئی اٹھے تو پیچھے کنان کی کوم بستی سے کنان حضرت دے پتر تے جناب جی جناب اگو جناب اولادا اس درتی نیلکیت بنا لیا جے تھو اللہ دے نبی حکم کیتا کہ یہ دھرتی تے کملی والے نو خدا نے حکم فرمایا ساری دھرتی کملی والا فرمایا جن جناب کلیم نیا دھرتی بلی سرحلے ایسا لکھ دیتی ہے یہ جبداری متقبر انہیں بدماشا نو لچیا کال کڈ کے دے اتنے جانتے جی انہوں نے حکمیں لبھی سی ادھر بھی حکم ربی ہے لولا کلا خلقت تلفلا کبل کملی آلے جے تین نہ ستیہ سمان بناؤں نہ زمین بناؤ کلندر اقبال تا فرمایا آلم الفکت مومنے جا با لک میرا آلم الفکت مومنے جا لولا لولاک جی تایبا یہ کہ کمنی آلے واسطے آیا امتی جیڑا ہے اقبال فرما ہے وہ بھی لولاک کا وارس ہوں حضور کے براست دی وجہ رب حضور نو فرمایا تا کچھ نہ پیدا کردا اقبال فرما جزور بھی یہ فکیر میں معلوم ہوا تے میرے حضور سرکار دی امت سدقے بس دی جنہ دی دنیا دشمن ہوئی کڑی کھے چمل دے ترج لکھنا جناب جتنا جہاں جنوسا لی سلام نے فرمایا وڑ جا کر ولادوالا تو پھر نہ جائے جے فتن کلب خاص سسارا کھاؤ گے میرا کاٹا پی جائے گا معلوم ہوا کاٹا آس ویلے میں جس کو دی دیا ہٹ جا دین تو دنیا ہاتھ جا اد دے دے لانتی ترقی ہے لکھ والنا یہ پلیت دین لکھ چوی ہزار پیغمبر سمجھان دے آئے دے تکر دے نا رب نال ٹکر لائن نہ بنیا جے نہیں تے برباد ہو جاؤ گے دی چلنے والے اللہ دامن رحمت بچھا دکھال آلو یا موسا ہوں بڑی اسرائیل دی تباہی دے دن آ گئے ہائے ہائے ہائے کہنے لگے موسا افیہ قومن جب ताकत वाले बंदे दे विच मुल्क दे अंदर अस कि जा सकने कौन लड़ेगा उन्होंने ना ना को ताकत जोर पावर वाले ने सुपर पावर ने की ने? सुपर पावर सू लड़ाऊे साऊ में सू تباہی کرا دینا جنگل بھائی اخروج نہ جی وہ نکل آئے والے کھے پر بندے سر نکرا ہے نا تو پھر ایسا بالکل کسی کو کچھ نہ کو کچھ مت کرے ہم تو صرف تسبیح پھیر سکتے ہاں یہ تصویر دیجیے بتائیے کیا کیا کرنا ہے تو یہ تو آخر لگا وہ نہ یہ کم نہیں کرنا چاہیے اس رات تو کئی کام معلوم یا یہ دس لکھ سے استعمال بے لی اس لیے آ سک میری گلے بس سن کے جاوا ربا تری تو سن ہوں دو بندے بولے پوری قوم چکی نے ہوئے بولو تو سی واہ او دو سن شیر دس لکھ دا اجتماع سی بےڈا کا دو شیر بولے کال رن لین دو مرد خدا دے بولے اللہ ترن والے س اللہ, علیہما جنات اللہ نے خاص فرمایا تھی دو بندے بولے دو دو, دو اج بھی گنڈی دو نہیں پٹی ایج بھی کلا دو نہیں آ پٹیا ہے دو ہی نارا ماریا ہے کچھ نہیں ہونے لگا دو بندے بولے کہنے دکھ لو لے ہی مل بابا کہ وڑ جاو فائدہ دخل تو مو جدو تسی وڑو گے آپ ہی نکل جان گے وہ چلو وی کہ موسا پیا فرما جی کی کی اثر دے سدقے دے سارا کتا انہوں کا گل ہوا دخل تو جد اللہ دروسہ رکھو جے تسا ایمان والے جے یار میسے نظر نہیں آیا کہ اللہ نے فرمایا اصلے اصل میں رکھو نفری تے کرو ملک نے بھروسا کرو دولت کرو بھی میں اللہ تروسا رکھو اللہ تروسا رکھو اللہ تروسا رکھو تا فر اقبال بول اٹھیا ہے تو شمشیر پہ کرتا دو اے آخیا نہیں سنسرے نہیں سنیا جناب ہو جا صرف وڑن کی دیر بس وڑ جا یہ بھی لوڑ آخیا بھائی تعوی ایسلا کٹا کر بلاوا نال مقابلہ جی سپر پاور کے ساتھ نا تصا موسا لے سلام کے حکم دے چل کے وڑ جاؤ اگو انہوں نے ویخیا جی بھائی کشل پا کے نسدے موچی گئے معلوم ہویا پھر راز سارا پیا حکم نبی دے تابے بے بےتےگ بھی لڑتا ہے سپاہی مومن ہو تو بے بےتےگ بھی ہاں ہو تو بغیر تلوار کے سپاہی نہیں لڑ سکتا بے دل بھی لڑتا ہے سپاہی اس ویل لڑتا ہے جدو مومن مو وجہ کی ایک تو راز دی گل دسا اے دسو اے دسو گل سمجھا جی جنگے بدر چار فرشتے آئے کڑے سن کنے فرشتے فرشتے ہزار ایک فرشتہ ادرا علاج ہے اندر سامنے کو کلو سکوم ہاں؟ <تصفح> نہیں سوچا بھی پانچ ہزار فرشتہ آیا کھڑا ہے مہل کملی والے سرکار دی فرما برداری دی وجہ آخر تسا سڈے یار محبوب سرکار دے حکم نو نسا منیا تے چل پی جے لو فرشتے پانچ ہزار آئے کڑے لکھم دشمن فرشتے ہی سارے ادا کے نہیں میو ایک جی تبان مردین تے چل تے تے چل پیے مڑ ایٹم کئے بنا ہوا میں کیا چلیا تین پتا کوئی دین تے نہیں تے دنیا ایٹم بنی نہیں سکا بد وقت ہے تئیمان کافر ہو گیا میرے نزدیک غیر مسلم کمزور سمجھائی خدا وا دریف کی قسم اتنے صرف مولا ایک اپنا وچ پردے چھپایا ہوتا ہے ہر گل سمجھا جی جنگے عہد موقع پہ نفری صاحب ایک حکم دی نافرمانی ہوئی نو شکست ویخنی پی فردا کی جا کے اسی جنگ چاہیے اسی جنگ جد نہ فرمانی ہوئی حکم دی حلور نے فرمایا درا نہیں چڈنا یہ پہاڑا چڈ دتا اچ وقت ویکنا پیا ساب کرام نب کو مشکل ترین کافرا نے جناب ساب کرام نو لاگ د فر جد ندامت کملی والے سہارے آ کے ہے گئے رب سونے نے جنگ نو فتح فروخت ہوا رات سے سارا حکم مستفا وج پہ ملون قوم کی سمجھے ملون قوم کو کیا پتا کہ حکم مستفا مراج کیا ہے دین قرآن دی طاقت کی اور ایک موقع ہن ایم کی جنگ بات جنگ سی کسرت صاحب بڑے صحابہ بہت ہزار نقری خیال آ گیا بتریاں لا چھوڑے دیا گیا او جنگ شکست ہو گئی اللہ نے فرمایا ترآن نے اللہ نے بول پیا کے ہاں رب نو گہر آ تو تا سہارا چڈ کے نا گہرا سہارے جانا ہے من سان غیر جیت ل بہتے ہوا تو سمجھ آئی کرام کدی خیال نہیں پیدا ہوا بہتے آج اصلہ فلاں ہمیشہ کہ سونے سرکار دی فرما برداری کی